اور اسی گنا سے محفوظ رہنے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو خواب کے ذریعے آقا علیہ سلاط وسلام کے قبر انور کی زیارت نصیب فرمائی مگر چونکہ آپ نے دیکھا کہ ایک بڑا سا ہال ہے اور وہاں مزار ہے حقیقت میں ایسا نہیں ہے حقیقت میں تو ایک حجرہ ہے جس میں آپ علیہ سلاط والسلام کا مزار ہے ایک روزہ ہے جہاں آقا علیہ سلاط وسلام کا مزار ہے تو اس خواب کو سن کر یہ نہیں کہا جا سکتا کہ آپ نے سرکار علیہ سلاۃ والسلام کے علاوہ کسی اور کا مزار دیکھا ایسا نہیں ہے بلکہ بعض اوقات یہ بھی ہوتا ہے کہ انسان خواب میں دیکھتا ہے کہ خانہ کعبہ اس کے گھر میں ہے آقا علیہ سلاۃ والسلام کا مزار اس کے گھر میں ہے آقا علیہ سلاط والسلام کی قبر انور اس کے کسی علاقے میں ہے تو ایسے خواب بھی درست ہوتے ہیں غلط نہیں ہوتے تو آپ نے کسی ہال میں کسی بڑی جگہ پر آپ علیہ سلاط والسلام کی خبر انور کی زیارت کی تو خواب سچا ہے اور یہ خواب آپ کو اس لیے دکھایا گیا کہ آپ ایک گناہ کا موقع ہونے کے باوجود اللہ کی رحمت سے گناہ سے محفوظ رہے اللہ تبارک و تعالی ہمیشہ گناہوں سے محفوظ فرمائے تعبیر یہ ہے تعبیر ظاہر تعبیر کے منتظر ہوتے ہیں خوابوں کی تعبیر سلسلہ ہی تعبیروں کے حوالے سے ہے تعبیر یہ ہے کہ جس نے آقا علیہ السلاط والسلام کی قبر کی زیارت کی اس کو آپ علیہ سلاط والسلام کی شفاعت نصیب ہوگی منظار قبری وجبت لہو شفاتی تو ان شاء اللہ آپ کو آقا کے شفات نصیب ہوگی صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کے علاوہ جس نے خواب میں مزار کی زیارت کی انشاء اللہ وجل اسے حقیقت میں بھی آقا کے مزار کی حاضری نصیب ہوگی تو دونوں تعبیریں مبارک ہیں کہ آپ علیہ السلات کے روزے کی حاضری نصیب ہو یہ بھی مبارک قیامت کے دن شفاعت کا حصہ آپ کو ملے یہ بھی مبارک ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس خواب کو آپ کے لیے مزید بابرکت فرمائے ہمیں آپ کو ہم سب کو گناہوں سے محفوظ رہنے کی توفیق و سعادت نصیب فرمائے گناہوں سے محفوظ رہنے کا ایک اچھا نسخہ ایک اچھا ماحول ہے جب انسان اچھے ماحول میں رہتا ہے تو خود بخود کافی گناہوں سے محفوظ رہتا ہے گھر کا ماحول آپ اس سے اندازہ لگائیں گھر کا ماحول ایسا ہے کہ جہاں فلمیں ڈرامے گانے باجے نہیں دیکھے جاتے نہیں سنے جاتے اور نہ محرم رشتے داروں کا آمنا سامنا بھی نہیں ہے تو انسان بدنگاہی سے خود بخود محفوظ رہے گا اس کی آنکھیں گناہ دیکھنے سے محفوظ رہیں گی اس کے کان گناہ والی چیزیں سننے سے محفوظ رہیں گے کیونکہ وہ جس ایریا میں ہے وہ جس ماحول میں ہے وہ نیک ماحول ہے وہ اچھا ماحول ہے اچھے ماحول کی برکت سے جتنا عرصہ وہ اس ماحول میں رہے گا اتنا عرصہ کم از کم وہ گناوں سے بچا رہے گا اور اگر وہ ساری زندگی ایک اچھے ماحول میں گزارتا ہے تو ظاہر سی بات ہے کہ وہ گناہوں سے بچ کر اچھی زندگی گزارنے میں کامیاب ہوگا اس کے برعکس اگر گھر کا ماحول فلمیں اور ڈرامے دیکھنے کا ہے گھر میں نا محرم رشتے داروں کا آنا جانا اور بے تکلف آمنا سامنا اور معذ اللہ ہنسی مذاق اور بے تکلفی ہے تو نہ چاہتے ہوئے بھی انسان ان گناہوں میں مبتلا ہو جائے گا دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ رہیں گے تو ان شاء اللہ بہت سارے گناہوں سے بغیر تکلف کے آپ بچنے میں کامیاب ہو جائیں گے دیکھیں آپ ایسے ایسی, ایسے ملک میں رہتے ہیں کہ جہاں پر ایک مثال دے رہا ہوں شراب نہیں کی جاتی عام اسٹورس پر شراب دستیاب بھی نہیں ہے اور پینے کی عادت بھی نہیں ہے تو نہ چاہتے ہوئے مطلب تکلف نہیں کرنا پڑے گا شراب کے گناہ سے بچنے کے لیے تکلف نہیں کرنا پڑے گا بلکہ ایک نارمل روٹین میں آپ شراب سے بچے ہوئے ہیں اور اگر اس کے برعکس آپ کسی ایسے ملک میں رہتے ہیں جہاں شراب بہت زیادہ پی جاتی ہے ہر اسٹور پر شراب ملتی ہے اور لوگ شراب پیتے ہیں آپ کے ساتھ رہنے والے لوگ پیتے ہیں وہاں اپنے آپ کو شراب سے بچانا یہ ایک مشکل کام ہوگا یہ مثال میں نے اس لیے دی کہ ماحول کا بڑا اثر ہے گناہوں سے بچنا گناہوں سے حفاظت یہ ماحول کے ذریعے بہت زیادہ آسان ہو جاتی ہے تو کوشش کریں اپنے ارد گرد کا ماحول اچھا بنائے اپنے آپ کو اچھے لوگوں کی صحبت میں بٹھائیں نیک لوگوں کی صحبت میں بیٹھے دعوت اسلامی کے مبلغین کی صحبت میں بیٹھے علماء کی صحبت میں بیٹھے ان شاء اس صحبتوں سے فائدہ یہ ہوگا کہ گناہوں سے حفاظت رہے گی اور نیکیاں کرنا آسان اور نیکیوں پر استقامت بھی آسان ہو جائے گی اللہ تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائے آئی اگلی کال سنتے ہیں سلو محمد, و علی محمد کراچی سے بات کر رہا ہوں میرے بچوں کی امی نے خواب دیکھا ہے صاف پانی کے برتن میں موٹی سی چپکلی لمبی سی گری ہوئی ہے اور میرے بچوں کی امی اور ان کی نانی نے اسے مارنے کی کوشش کی مگر اچل کر غائب ہو گئی برائے مہربانی اس خواب کی تعبیر بتائیں ازہر بھائی باب المدینہ کراچی سے چپکلی کا خواب میں دیکھنا یہ کمزور اور فسادی دشمن پر علامت ہے چپکلی ایک ایسا یہ جانور ہے کہ اس کو مارنے میں ثواب ہے اور اب آپ نے دیکھا کہ یہ چپکلی برتن میں گر گئی علماء معبرین چپکلی کے حوالے سے یہی لکھتے ہیں کہ یہ ایک فسادی دشمن کمزور دشمن کی علامت ہے جیسا کہ بعض تاریخ کی کتابوں میں ملتا ہے کہ چپکلی وہ جانور ہے جس نے آکا صلی اللہ تعالی علیہ ولیہ وسلم جب آپ نے غار میں پناہ لی غار میں پناہ لی تو پناہ لینے کے بعد مکڑی نے یہ کام کیا کہ ایک جال بنا دیا جس سے آنے والے دشمن کو ایسا محسوس ہوا کہ یہاں برسوں سے کوئی نہیں ہے مگر چپکلی نے دشمن کو اپنی آنکھوں کے اشارے سے بتایا کہ اس غار میں کوئی موجود ہے تو اس تاریخ کے اس واقعے کی وجہ سے علماء معبرین یہ بیان کرتے ہیں کہ چپکلی یہ فسادی دشمن ہے مگر کمزور دشمن ہے کہ کوئی بڑی دشمنی یہ نہیں کر سکتی سوائے اشارے کے تو آپ پر دشمن ہے مگر کمزور ہے اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو اس کی دشمنی سے محفوظ فرمائے اور جو خواب میں آپ نے دیکھا کہ چپکلی ہے تو مطلب یہ کہ آپ کا اس قسم کے شخص سے واسطہ پڑ سکتا ہے ایسے شخص سے واسطہ پڑے گا جو دشمنی کرے گا مگر کمزور دشمنی اللہ تعالیٰ آپ کو دشمن سے محفوظ فرمائے دشمن سے محفوظ ہونے کے لیے قرآن پاک کی سورہ مبارکہ لیفی قرائش یہ میرے خیال خوف کے وقت خصوصاً پڑی جاتی ہے اس کا بھی ود کریں اس کے ساتھ ساتھ آیت الکرسی کا وط کریں پانچوں نمازوں کے بعد اور صبح اٹھنے کے بعد اور رات سونے سے پہلے اور اپنے پاس شیخ تریکت امیر سنت دامد برکاتوم العالیہ کا عطا کردہ شجرہ قادریہ رضویہ تاریہ رکھیں انشاءاللہ شاء اللہ اس کی برکت سے دشمن آپ کے قریب نہیں ہو سکے گا اور اپنے برے ارادے آپ پر ظاہر نہیں کر سکے گا برے ارادوں سے آپ کو نقصان نہیں پہنچا سکے گا اللہ تعالیٰ آپ کی اور تمام مسلمانوں کی حفاظت فرمائے آئیے اگلی کال سنتے ہیں صلو اور الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد محمد مختار سے بول رہا ہوں جی خواب یہ ہے کہ رات کو میں سویا تھا تو خواب یہ ہے کہ میرے میں نے اپنے بیٹے کی شادی کی کسی گاؤں میں تو اس میں ایک, ایک چوہا نماز چھوٹا سا بچہ اس نے کہا ادھر آپ نے نہیں آنا اگر آپ آئے تو آپ کا وہ آخری دن ہوگا چھوٹے سے چوہے جیسے بچے نے ڈرا دیا خواب میں آ کے کہ آپ آئے تو آپ کا آخری دن ہوگا دراصل دشمن جو ہے وہ شیطان ہے کہ ان شیطان لقم ادب مبین بے شک شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے اور یہ دشمنی خواب میں آ کر بھی کرتا ہے خواب میں آ کر بھی دشمنی ظاہر کرتا ہے تو اس نے یہی کیا خواب میں وہ چوہے نما شکل میں آیا اور اس نے آ کر کہا کہ یہاں آئے تو تمہارا آخری دن ہوگا تو بہرحال شیطانی خواب ہے خلل ہے اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے کوئی تعبیر نہیں ہے انشاءاللہ عزوجل کوئی نقصان نہیں ہوگا محض اس کا ڈرانا مقصود تھا اللہ تبارک و تعالیٰ خوف سے بھی ہمیں امان عطا آئیے اگلی کال سنتے میں محمد, محمد لاہور سے اور میں نے خواب یہ دیکھا تھا کہ میں نے دو دفعہ تقریباً خواب دیکھے کہ جو, میرا جو الٹی سائڈ کی دار ہے دان کی دار وہ میں نے اٹفشل بھی تو دو دفعہ میں نے خواب میں دیکھا کہ وہ ٹوٹ رہی ہے میری نا اور میں کو زبردستی توڑ رہا ہوں دیکھا میرا خواب خلیل بھائی مرکز الاور سے الٹے سائڈ دانت کی दाढ دو دفعہ ٹوٹ گئی ہے اور آپ کہہ رہے ہیں کہ زبردستی توڑ دیتا ہوں یہ کچھ بات سمجھ میں نہیں آئی کہ ٹوٹ گئی ہے اور ٹوٹنے کے بعد آپ کہہ رہے ہیں کہ زبردستی توڑ دیتا ہوں یا تو مطلب یہ آپ کہنا یہ چاہ رہے ہیں کہ ٹوٹ گئی ہے اور آپ اسے زبردستی جوڑ رہے ہیں تو یہ ایک مقصد سمجھ میں آتا ہے اور چلے میں تعبیر ارض کر دیتا ہوں دانتوں کے حوالے سے ہر دانت کی الگ الگ تعبیر ہے اور آپ نے جو دانت بیان हैं कि کہ الٹی طرف یعنی तरफ طرف کے دانت کی داڑھ وہ ٹوٹ گئی ہے تو اس کی تعبیر دادا دادی اور نانا اور نانی سے ہے مگر یہ جو ٹوٹی ہے یہ है ٹوٹی ہے اب آرٹیفیشیل کے حوالے سے علماء محبرین نے اپنی کتابوں میں وضاحت نہیں کی یہ کی ہے کہ اگر الٹے ہاتھ کی داڑھ ٹوٹ جائے مطلب یہ کہ دادا دادی یا نانا یا نانی میں سے کوئی شخص بیمار ہوگا یا فوت ہو جائے گا انقریب مگر یہ کس چیز کی تعبیر ہے الٹی طرف کے داڑھ ٹوٹنے کی مگر آپ کی جو داڑھ ہے وہ ہے آرٹیفیشیل اب آرٹیفیشیل کے حوالے سے اس میں مزید کیا اضافہ ہو سکتا ہے اس بارے میں علم تعبیر کے حوالے سے کوئی نقطہ سامنے نہیں آیا انشاءاللہ شاء پھر موقع ملا تو اس حوالے سے ارض کروں گا بہرحال آپ دعا کیجئے کہ اللہ تبارک اور تعالیٰ آپ کے رشتے داروں کے ساتھ خیر فرمائے خیر اور بھلائی ہم سب کو نصیب فرمائے خصوصاً دادا دادی نانا اور نانی اگر ان میں سے کوئی فوت ہو چکے ہیں تو ان کے لیے سالے ثواب کیجئے اگر حیات ہیں تو ان کی خدمت کر کر ان کی دعائیں لیں اللہ تعالیٰ آپ کو برکتیں نصیب فرمائے گا آئیے اگلی کال سنتے ہیں سلو حبیب صلی اللہ تعالی علی محمد میرا نام محمد جبید ہے اور میں لودا سے عرض کر رہا ہوں تو میری بھابھی نے خواب دیکھا ہے کہ میں گوشت بانٹ رہا ہوں صبح کا ٹائم تھا ازانوں کے ٹائم سے پہلے یہ بات کا ٹائم ہے یہ تو اس کا کیا مطلب ہے جاوید بھٹی صاحب انشاءاللہ آپ کی تعبیر بتاتے ہیں لیکن جو ایک گزشتہ جو کال گزری آپ کی کال سنتے ہوئے مجھے ایک خیال آیا میں نے عرض کیا کہ وہ آرٹیفیشل کے حوالے سے کوئی نقطہ سامنے نہیں ہے مگر ابھی ایک بات ذہن میں آئی وہ یہ کہ الٹے ہاتھ کے دانت کی داڑ کی تعبیر ہے آرٹیفیشیل کی تعبیر نہیں ہے اور آپ نے کہا کہ آرٹیفیشل لگوائی ہے وہ ٹوٹ گئی ہے یہ بھی ہو سکتا ہے کہ چونکہ آپ نے لگوائی ہے اور انہی دنوں میں لگوائی ہو آپ کا خیال بار بار وہاں جاتا ہو تو خواب میں آپ کو وہ نظر آ گیا ہو اگر ایسا معاملہ ہے تو پھر تو کوئی تعبیر نہیں ہوگی کیونکہ جو آدمی کوئی نیا کام کرتا ہے وہ نیا کام فوراً اس کے خواب میں آئے مطلب یہ کہ اس کا ذہن چونکہ اس کا میں مصروف ہے لہذا وہ چیز اس کے سامنے آ رہی ہے کوئی نئی دکان کھلتا ہے یا سارا دن سیلز میں نہیں کرتا ہے خواب میں اپنے آپ کو وہی کرتے ہوئے دیکھتا ہے تو اس کی تعبیر نہیں ہے اسی طرح اگر آپ نے انہیں دنوں اپنے یہ مرمت کروائی ہے آرٹیفیشل لگوائی ہے تو چونکہ آپ کا ذہن اس طرف جاتا ہوگا تو جس طرف آپ کا ذہن جا رہا ہے وہی چیز آپ نے خواب میں دیکھ لی تو پھر اس کی کوئی تعبیر نہیں ہوگی اور اگر معاملہ اس کے برس ہے جیسا کہ پہلے عرص کیا گیا کہ دادا نانا اور دادی اور نانی کے حوالے سے تو وہ میں عرض کر چکا اور جاوید بھائی آپ گوش بانٹ رہے ہیں صبح کا ٹائم اذانوں سے پہلے یا بعد کا ٹائم تھا تو اگر کوئی شخص خواب میں دیکھے کہ وہ لوگوں کو گوش تقسیم کر رہا ہے تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ اس کے مال کی تقسیم کی جائے گی اس کی تعبیر مال کی تقسیم کی جائے گی یعنی کس کے مال کی تقسیم کی جائے گی اس میں دو باتیں ہیں ایک تو یہ کہ جس نے خواب دیکھا اس کا مال تقسیم ہوگا یہ بھی ہو سکتا ہے اور ایک اور بات یہ ہے کہ آپ کے علاقے میں کوئی بڑا آدمی کوئی بڑا شخص ہو کوئی مقرر نہیں کوئی بھی بڑا شخص ہو اس کا انتقال ہو اس کی موت واقع ہو اور مرنے کے بعد اس کے مال کی تقسیم کی جائے ان تو یہ دونوں تعبیریں سامنے آ رہی ہیں ایک آپ کے حوالے سے آپ کے حوالے سے یہ نہیں ہے انتقال ہو جائے گا ایس ایسا نقطہ نہیں ملا مال کی تقسیم ہوگی کسی بھی حوالے سے مال تقسیم ہو سکتا ہے ہو سکتا ہے کہ آپ اپنا مال خود اپنی اولاد میں تقسیم کریں رشتے داروں میں تقسیم کریں غربا میں تقسیم کریں تو ایسا ممکن ہے ضروری نہیں ہے اسی طرح آپ کے علاقے میں کسی شخص کا انتقال ہو اور اس کے مال کی تقسیم ہو یہ بھی ہو سکتا ہے تو گوشت کی تقسیم مال کی تقسیم پر دلالت کرتی ہے آپ یہ دعا کریں کہ یا اللہ عز اگر اس خواب کی اچھائی ہے تو اس اچھائی کو میرے لیے کر دے اور اگر اس خواب میں برائی ہے تو اس برائی کو مجھ سے دور فرما دے یہ نسخہ صرف آپ کے لیے نہیں بلکہ تمام مدنی چینل کے ناظرین کوئی بھی ایسا خواب دیکھیں کہ جس پر آپ سیٹسفائی نہ ہو رہے ہوں سمجھ میں نہ آ رہا ہو کہ یہ اچھا خواب ہے یا برا خواب ہے اکثر ایسا ہوتا ہوگا تو آپ یہ دعا کریں کہ یعلا اس خواب کی اچھائیاں بھلائیاں میرے لیے کر دے اور اس خواب کی برائیاں مجھ سے دور فرمائیں ان شاء اس دعا کی برکت سے بھلائیاں اور اچھائیاں مل جائیں گی اور برائیاں دور ہوں گی آئی اگلی کال سنتے ہیں صلو علی, الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد میرا نام محمد عارف ہے کراچی بابل المدینہ سے بات کر رہا ہوں مجھے خواب آیا تھا کہ ہمارے مشہور المدین ہے جو میرے خواب میں آتے ہیں میں اپنے گاؤں میں لے کے جاتا ہوں وہ تقریر کرتے ہیں تو وہاں ہمارے پہ حملہ ہوتا ہے فائرنگ ہوتی ہے تو بڑی مشکل سے ہم جان بچا کے وہاں سے نکلتے ہیں اس کی بڑا مہربانی تعبیر پہ ہم کیجیے ایک مشہور عالم باب المدینہ کراچی سے عارف بھائی آپ کے خواب میں ماشاءاللہ آپ نے ان کی زیارت کی اور ایک جگہ جاتے ہیں تقریر کرتے ہیں فائرنگ ہوتی ہے جان بچا کر نکلتے ہیں اس کی تعبیر نہیں ہے یہ وہی اعدغاثلاحلام کہ آدمی جو سوچتا ہے وہ اس کے خواب میں آتا ہے کبھی زندگی میں ایسا واقعہ حقیقت میں ہوا ہوگا کہ آپ ایک عالم صاحب کو لے کر کہیں گئے ہوں گے اور حقیقت میں فائرنگ وغیرہ کا سلسلہ ان پر ہوا ہوگا وہ چیز ذہن میں رہ گئی اور اس کے بعد جو ہے وہ کچھ دنوں کے بعد آپ نے اس خواب کو دیکھا تو ادغاثلاحلام سے اس کا تعلق ہے اور اگر ایسا کبھی بھی نہیں ہوا نہ کبھی آپ کے ذہن میں ایسا خیال گزرا نہ آپ کے ذہن میں کبھی خیال آیا نہ حقیقت میں کبھی ایسا ہوا اور آپ نے ایسا خواب دیکھا ہے تو پھر آپ ان عالم دین کے لیے دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالی ان کی آپ کی اور ہم سب کی حفاظت فرمائیں حفاظت کی دعا کریں ان شاء اللہ اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے گا آئیے اگلی کال سنتے ہیں صلو علی صلو اللہ تعالی علی محمد جنیداہد محمد بات کر رہا ہوں لاہور سے السلام علیکم جی وہ اس طرح ہے کہ میری جو مطلب مسز uh, ہیں ان کو مطلب خواب آیا تو وہ مطلب اس خواب کا پوچھنا تھا کہ وہ کس سینس میں آیا ان کو خواب یہ آیا تھا کہ ایک بلی ہے اس کا سر جو ہے نا وہ دروازے میں آیا اور وہ مطلب نا مطلب کٹا ہوا سارا اس کا اس کا سر جو ہے نا وہ کٹ گیا ہے. اور وہ بہت تکلیف میں جو ہے نا وہ پھر رہی ہے تو اس خواب کی تبیر بتا دیں کہ یہ خواب جو ہے یہ کس وجہ سے آیا اور اس طرح کے خواب جو ہے نا اکثر آتے ہیں اس کے مطلب کوئی مطلب کوئی پڑھنے کا یا کچھ وظیفہ یا کوئی ایسی چیز بتا دیں کہ یہ خواب جو ہے وہ نہ اس طرح کے خواب کا مطلب کیا ہے مرکز الاور سے اس قسم کے خواب جن سے آدمی ڈر جاتا ہے ڈرونی خواب ہیں ان کے لیے آپ یہ کریں کہ رات کو سونے سے پہلے اکیس مرتبہ یا متکبرو اکیس مرتبہ یا متکبرو اول آخر دروشری سوئیں گے تو ان ڈراونے اور اس قسم کے خواب نہیں آئیں گے دوسرا جو آپ نے خواب بیان کیا کہ بلی کا سر دروازے سے آ گیا اور کٹ گیا بلی کو خواب میں دیکھنے کی مختلف تعبیریں ہیں غم خصومت اور گھر میں کسی فرد کی طرف سے چوری یہ عموماً تعبیریں بیان کی جاتی ہیں مگر آپ کا خواب صرف بلی نہیں ہے بلکہ بلی کا سر کٹ گیا یہ ہے یہ پورا خواب ہے تو اس کی تعبیر یوں ہو سکتی ہے کہ بلی کا دیکھنا تو غم ہے مگر اس کا سر کٹ جانا غم ختم ہو جانا ہے خصومت کہتے ہیں لڑائی کو بلی کا دیکھنا لڑائی ہے مگر کیونکہ اس کا سر کٹ گیا تو انشاءاللہ شاء اللہ اگر گھر میں افراد میں لڑائی ہے خاندان میں لڑائی ہے رشتے داروں میں لڑائی ہے تو انشاءاللہ شاء اللہ وہ لڑائی اور خصومت ختم ہو جائے گی دور ہو جائے گی اگر آپ کے گھر میں یا آپ کے کاروبار میں ابھی تک کوئی چوری کر رہا تھا آپ کی اطلاع میں تھا یا نہیں تھا انشاءاللہ شاء اللہ اس چوری کا سلسلہ بھی انشاءاللہ ختم ہو جائے گا ہم بھی آپ کے لیے دعا گوئیں کہ اللہ تبارک وطالعہ آپ کو اس خواب کی بھلائیاں نصیب فرمائے برائیوں سے دور فرمائے اور وظیفہ میں نے آج کر دیا وہ وظیفہ صرف آپ کے لیے نہیں بلکہ ہر ایک کے لیے کہ رات کو سوتے ہوئے اکیس مرتبہ یا متقبروں کا وٹ کر لیں ان شاء اللہ ڈراؤنے خوابوں سے حفاظت ہوگی اگلی کال سنائیے سلو الحبیب صلی اللہ تعالی علا محمد ندیم بشیر سیال کوٹ میں نے اپنے بزنس کے لیے اس بارے میں مجھے یہ نظر آئے تھے کہ میں نے مجھے دو بندوں نے آ کے پیسے دیے تھے تو اس کی میں تبھی پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ اس میں کیا ہوگا کہ میں بزنس کر سکوں گا کہ نہیں ندیم بشیر بھائی ضیا کوٹ یعنی سیال کوٹ استخارہ آپ نے کیا بزنس کے لیے کہ آیا مجھے یہ بزنس کرنا چاہیے یا نہیں مدنی چینل کے ناظرین کو پہلے ہی آس کرتا چلوں کہ استخارے کا طریقہ جو احادیث کریمہ میں بیان ہوا ان میں سے ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ آپ رات کو دو رکعت نماز ادا کر کے استخارے کی ایک مخصوص دعا ہے وہ پڑھ لیں اس دعا کا مفہوم ہے یہ ہے کہ یا اللہ ضب جلد جو کام میں شروع کرنے جا رہا ہوں آیا یہ میرے لیے بہتر ہے یا نہیں میں نہیں جانتا مگر تو جانتا ہے اس کی بھلائی یا برائی مجھ پر ظاہر فرما میرے لیے کرنا بہتر ہے یا نہیں ہے اس قسم کا اس دعا کا مفہوم ہے آپ اردو میں بھی یہ دعا مانگ سکتے ہیں عربی میں مانگنا حدیث پر عمل کرنا ہے بہرحال اس عربی کی دعا پڑھنے کے بعد سو جائیں اگر خواب میں سفیدی اور یا سبز رنگ کی آپ چیز دیکھیں تو مطلب یہ ہے کہ آپ وہ کام کریں کرنے کی اجازت ہے خیر ہوگی ان شاء اللہ اور اگر سیاہی دیکھیں یعنی کالا رنگ دیکھیں یا سرخ رنگ دیکھیں تو اس کام کے نہ کرنے کی طرف اشارہ ہے اب یہ ندیم بھائی کا خواب از کرتا ہوں دوبارہ خواب میں دیکھا کہ دو آدمی آئے پیسے دیے انہوں نے بزنس کے لیے استخارہ کیا تھا کہ کرنا چاہیے یا نہیں کسی نے آ کر ان کو خواب میں پیسے دے دیے تو استخارے کا جواب خود بخود سامنے مجھے ایسا لگتا ہے کہ آ کہ بزنس کا مقصد ہوتا ہے نفع حاصل کرنا اور خواب میں آ کر آپ کو کوئی پیسے دے رہا ہے یعنی یہ کہ جو آپ بزنس شروع کریں گے انشاءاللہ شاء اللہ ضبل اللہ کی رحمت سے آپ کو اس کاروبار میں اس بزنس میں نفع ہوگا اور خوب اچھا رہے گا تو لہٰذا آپ کے استخارے کا جواب میری ناقص معلومات کے مطابق درست ہے ہاں ہے اس کے علاوہ بھی اگر آپ تسلی کرنا چاہیں تو دعوت اسلامی کے جو تعوویزات تاریہ کے بستے ہوتے ہیں یہاں پر بھی استخارہ کیا جاتا ہے تو وہاں سے آپ استخارہ کروا بھی سکتے ہیں مگر سب سے بہترین استخارہ وہی ہے جو انسان خود کرے تو آپ ایک اچھا استخارہ کر چکے ہیں خود کر چکے ہیں اور جواب بھی اچھا آ چکا ہے لہذا اب کسی اور سے مزید استخارہ کروانے کی حاجت نہیں ہے بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ دو چار پانچ جگہوں سے استخارہ کرواتے ہیں یہ انتہائی غلط طریقہ ہے ہمیشہ ایک جگہ سے استخارا کریں یا کروائیں اور جو جواب دیا جائے اس پر مطمئن ہونے کے بعد وہ کام کر لیجئے ایسا نہیں ہے کہ آپ نے رشتے کا استخارہ کہیں سے کروایا نہ آیا کہ بھائی آپ یہاں پر نکاح نہ کریں تو کہیں اور سے کروا لیا وہاں نہ آیا تو تیسری جگہ سے کروا لیا ایسا دیکھا گیا ہے ایسا نہیں ہونا چاہیے بلکہ استخارے کا مطلب ہے خیر طلب کرنا اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے کیا بہتری ہے اس بات کو جاننا جب وہ بات آپ پر واضح ہو گئی اب اس کی مزید تفتیش کرنے کی حاجت نہیں ہے تشفیش مر مبتلا ہونے کی بھی حاجت نہیں ہے تو ندیم مشیر بھائی آپ کے بزنس آپ کے کاروبار کے لیے جو آپ نے سکھارا کیا تھا اس کا جواب میری معلومات کے مطابق ہاں ہے درویہ اللہ تعالیٰ آپ کو برکت نصیب فرمائے آئیے اگلی کال سنتے ہیں صلو علی الحبیب صلو اللہ تعالی علی محمد راجی سے بات کرنا ہوں فہاد ہے کہ والدہ نے خواب میں یہ دیکھا کہ میرے والد صاحب تھا ستائیسم نو مبارک کو اب وہ ان کے خواب میں آ رہے ہیں کہ ان کی والدہ گھر پر آئی ہیں اور وہ آگے مرچی کوٹ رہی ہیں اور یہ کہہ رہی ہیں کہ میرا بیٹا بہت پریشانی اور تکلیف میں ہے بھائی باب المدینہ کراچی سے آپ کے والد صاحب کا جو انتقال ہوا والدہ نے خواب میں دیکھا کہ والد کا انتقال ہوا آپ کے والد یا آپ کی والدہ کے والد یہ مجھ پر واضح نہیں ہو سکا بہرحال جن کا بھی انتقال ہوا اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے ستائیس رمضان المبارک کو انتقال ہوا یہ تو انتہائی بہترین دن ہے اور رمضان میں مرنے والوں کے لیے تو احادیث کریمہ میں خوشخبریاں بھی ہیں مگر جو آپ خواب بیان کر رہے ہیں کہ ان کی والدہ نے کہا کہ میرا بیٹا تکلیف میں ہے عالم برزخ کے معاملات ہم پر ظاہر نہیں ہے ہم نہیں بتا سکتے کہ آیا وہ شخص بخشا گیا ہے ہم نہیں بتا سکتے کہ آیا وہ شخص جہنم میں ہے یا وہ اسے جنت دی گئی ہے نہ ہی اس شخص نے یعنی جس کا انتقال ہوا ہے اس نے خواب میں آ کر بتایا ہو کہ میرے حالات ایسے ہیں یا میں جنت میں گیا ہوں یا میں دوزخ میں گیا ہوں یا میں عذاب میں گرفتار ہوں یا میں سکون میں ہوں ایسا اس نے بھی نہیں بتایا بلکہ ان کی والدہ کہہ رہی ہیں کہ میرا بیٹا تکلیف میں ہے ہاں اگر مرحوم شخص خواب میں آ کر کہہ دے کہ میں تکلیف میں ہوں تو اس کا مطلب یہ کہ اب اس کے لیے خصوصیت کے ساتھ ای سال ثواب کیا جائے مگر ان کی والدہ کہہ رہی ہیں کہ میرا بیٹا تکلیف میں ہے میں اب بھی یہی کہوں گا کہ والد مرحوم کے لیے ای سال ثواب کریں اور اگر ان کے انتقال کے بعد گھر میں اگر گناہوں کا سلسلہ ہو اسے فوراً بند کر دیں کہ یقیناً اس سے ان کو تکلیف ہوتی ہوگی اور انہیں دکھ ہوتا ہوگا لہٰذا اگر ٹی وی گھر میں موجود ہے ظاہر مدنی چینل بھی ٹی وی پر آتا ہے مگر مدنی چینل کے علاوہ جو دیگر ایسے چینلز کے جن کو دیکھ کر آدمی گناہوں میں مبتلا ہوتا ہے بدنگاہی عورتوں کو دیکھنا اور فحاشی کے مناظر اور گانے سننا اور فلمیں دیکھنا اس قسم کی اگر چیزیں ہیں تو خدا اس سے اجتناب کیجیے آپ کے والد مرحوم کے لیے بچیے تاکہ اگر اللہ کی طرف سے وہ عذاب میں اللہ نہ کرے اگر گرفتار ہیں تو وہ عذاب دور ہو جائے اور اپنے والد مرحوم کے لیے خصوصیت کے ساتھ ایسال ثواب کریں عیصال ثواب کی برکت سے انشاءاللہ ضرور کرم ہوگا مرنے کے بعد آدمی کو اور کوئی چیز ہم نہیں دے سکتے سوائے ایسال ثواب کے ثواب پہنچا سکتے ہیں تو جتنا ہو سکے ثواب پہنچائیے انشاءاللہ کرم ہوگا اللہ تبارک و تعالی ان کی مغفرت فرمائے رمضان المبارک کے صدقے ان کے درجات کو بلند فرمائیں آئیے اگلی کال سنتے ہیں علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد میں محمد رضوان بات کر رہا ہوں ماٹلی سے عید سے پہلے جو ہمارے والد کا انتقال ہوا ہے تو یہ بارہ یا تیرہ رمضان کی رات کو صبح اجر کے نماز پڑھنے کے بعد جو ہے وہ دیکھا ہے کہ بابا جو ہے نا گھر پہ ہیں جن کا انتقال ہو چکا ہے اور گردوں کی صفائی کرا گئے انہوں نے یہ بتایا ہم نے دیکھا ہے نا گھر پہ آئے ہیں وہ وہ کہہ رہے ہیں میرے سر پہ مہندی لگا دو اور جب مجھے واپس جانا ہے تو ہم کہہ رہے ہیں نہیں آپ ہمارے پاس رہے یہاں پہ لیکن وہ کہہ رہے گا نہیں میں ادھر بہت زیادہ تکلیف میں تھا اب میں وہاں پہ بہت زیادہ خوش ہوں اس کے بارے میں معلوم تعبیر تو آپ پر بالکل سمجھ ہی چکے ہوں گے بالکل ظاہر ہو چکی ہوگی والد مر خواب میں آئے کہتے ہیں کہ میں یہاں تکلیف میں تھا اب بہت خوش ہوں تو یقیناً وہ خوش ہوں گے عالم برزخ میں جھوٹ نہیں ہے جیسا آپ نے دیکھا انشاءاللہ شاء اللہ زبل ویسا ہی ہے گھر پر آئے تیار ہونے کے لیے سر پر مہندی لگا دو اور خوش ہیں حدیث پاک بھی ہے کہ دنیا مومن کے لیے قید خانہ اور کافر کے لیے راحت ہے وہ خود کہتے ہیں کہ خواب میں آ کر کے میں یہاں بہت تکلیف میں تھا اب بہت خوش ہوں تو در حقیقت مومن کے لیے اصل راحتیں مرنے کے بعد ہی ہیں دنیا تو اس کے لیے قید خانہ ہے مرنے کے بعد آکا صلی اللہ تعالی علیہ ولیہ وسلم کی قبر میں زیارت اور اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے ملنے والی نعمتیں اور رحمتیں اور پھر جنت کی ابدی نعمتیں نہ ختم ہونے والا سلسلہ یقیناً یہ ایک مومن کے لیے بہت بڑا سرمایہ ہے کہ کبھی بھی زندگی ختم نہیں ہوگی خوشیاں ہی خوشیاں ہوں گی تو پیارے بھائی رضوان بھائی آپ کو مبارک ہو علم تعبیر کے حوالے سے یہ بات سامنے آتی ہے کہ آپ کے والد محترم عالم برزخ میں خوش ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے بخشے گئے ہیں مگر حقیقت حال اللہ جانتا ہے ہم یقینی طور پر نہیں کہہ سکتے ضنی کہہ سکتے ہیں کہ اس علم کی روح سے ایسا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے درجات کی بلندی فرمائے دعا پھر بھی نہ چھوڑیں ان کے لیے دعا کرتے رہیں کہ اللہ رب العزت ان کی مغفرت فرمائے ان کے دراجات کی بلندی فرمائیں تمام مسلمان تمام عشقان رسول جو دنیا سے رخصت ہوئے اللہ رب العزت ان کی مغفرت فرمائے درجات کی بلندی عطا فرمائے آمین تو آپ کے لیے مبارک خواب ہے برکتیں اللہ تبارک و تعالی آپ کے گھر والوں کو مزید اس کی برکتیں نصیب فرمائے محترم پیارے اسلامی بھائیوں آج کی جو کالز ہمارے پاس ریکارڈ تھی وہ اپنے اختتام کو پہنچی کوشش کی گئی کہ تعبیر بیان کی جائے اور الحمد اس سلسلے میں کوشش کی جاتی ہے کہ تعبیر بیان کرنے کے ساتھ ساتھ ہم مختلف مدنی پھول بھی بیان کریں خوابوں کی تعبیریں پاکستان کے لیے بروز بدھ لائیو رات نو بجے یہ سلسلہ ہوتا ہے جس طرح آج ہوا آئندہ آنے والے بدھ کو بھی لائیو رات نو بجے ان شاء یہ سلسلہ ہوگا ابھی جو آپ نے پورا سلسلہ ملاحظہ کیا اس کا نشر مقرر ریپیٹ ٹیلی کاسٹ بروز منگل دوپہر تین بجے انشاءاللہ شاء اللہ نشر مقرر کے طور پر یہی سلسلہ چلایا جائے گا آن ہوگا اس کے علاوہ آج رات بارہ بجے روحانی علاج لائیو یہ یو کے لیے خصوصی نشریات رات بارہ بجے جو شروع ہوتی ہیں براہ راست لائیو آج رات بارہ بجے روحانی علاج انشاءاللہ نشر کیا جائے گا اگر آپ خوابوں کی تعبیر سلسلے کے لیے اپنا خواب ریکارڈ کروانا چاہتے ہیں تو کال ریکارڈ کروانے کے لیے نمبر نوٹ کر لیں 02134942626 02134942626 شرعی رہنمائی حاصل کرنے کے لیے نماز روزہ زکوٰۃ حج نکاح و طلاق اور حضر و اباہت کے مسائل جاننے کے لیے شرعی رہنمائی حاصل کرنے کے لیے ڈبل بارہ گھنٹے آپ فون کر سکتے ہیں فون نمبر آپ اسکرین پر ملاحظہ کر رہے ہیں زیرو اس نمبر پر فون کر لیجئے یہ سلسلہ خوابوں کی تعبیر آپ کیسا محسوس کرتے ہیں کیسا لگتا ہے اس میں کیا اچھائی آپ کو نظر آ رہی ہے یا کیا خامی ہے کیا مشورہ آپ کے پاس ہے اس سلسلے کے لیے فیڈ بیک سے آگاہ کیجئے اور ای میل ایڈریس نوٹ کر لیں فیڈ بیک ایٹ مدنی ڈاٹ ٹی وی صرف خوابوں کی تعبیر نہیں بلکہ جتنے مدنی چینل کے سلسلے ہیں ہر ایک کے بارے میں آپ فیڈ بیک اس ایڈریس پر دے سکتے ہیں اگر آپ چاہتے ہیں کہ اپنا خواب ہمیں ای میل کر دیں اور آپ کو آپ کی تعبیر بذریعہ ای میل رپلائی کر دی جائے تو خوابوں کی تعبیر کے لیے ای میل ایڈریس آپ دیکھ رہے ہیں خواب کی تعبیر ایٹ دعوت اسلامی ڈاٹ نیٹ اس پر جب آپ کی آپ ای میل کریں گے ای میل ہمیں موصول ہوگی چاہے انگلش میں کر دیں یا چاہے رومن میں کر دیں پھر انشاءاللہ اللہ ازب جلد اس کی تعبیر آپ کو آپ کے ایڈریس پر ہی جلد از جلد انشاءاللہ شاء کر دی جائے گی اللہ تبارک و تعالی ہمیں مدنی چینل سے خوب خوب استفادہ کرنے یعنی اس سے فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے مدنی چینل دیکھتے رہیے اور اس کی دعوت عام کرتے رہیے اللہ رب العزت ہم سب پر اپنا کرم فرمائے اللہ کرم ایسا کرے تجھ پہ جہاں میں اے دعوت اسلامی تیری دھوم مچی ہو آمین بجاہن نبی جلمی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی عل محمد جسے